الرحمن بیان سے ایک اذان دے اور دوسرا اقامت, کے دوسرا اقامت دو آدمیوں میں سے ایک اذان کے ہے اور دوسرا تقدیر کے ہے یعنی اقامت کے ہے اس حوالے سے کہ آیا کیا یہ بات درست ہے کہ کوئی آدمی مؤزم کوئی اور ہو اذان کوئی اور دے اور اقامت کوئی اور کہے کیا یہ درست ہے کیا یہ ضروری ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کے ہے اس حوالے سے دو مسئلے کے دو مذہب ہیں پہلا مذہب ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک امام احمد ایک قول کے مطابق اور دوسرے قول کے مطابق مالکیہ جو ہیں وہ احناط کے ساتھ اس میں دو قول ہیں مالکیہ کے حوالے سے تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ امام اوزاعی اور اسی طریقے سے لی بن اسد کا نام بھی آتا ہے یہ نفرات یہ فرماتے ہیں اور ایک قول کے مطابق مالکیہ بھی یہ حاص یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آزان دے گا ضروری ہے کہ وہی احامت کہیں لہذا کسی دوسرے کا اقامت کے لیے کہنا جائز نہیں ہے یہ کون کہتے ہیں امام شاطر رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بنحبر رحمۃ اللہ علیہ امام اوزاعی اور زہری اور ایک فور کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جی جبکہ دوسرا کو امام مالک کا احناب کے ساتھ ہے جبکہ احناب یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ساتھ ساتھ حسن بصری اور سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اذان دے اور اقامت اور اور کہے تو یہ جائز اور درست ہے یہ کیا ہے ہے جائز اور درست دے. پھر اس میں احناف کے نام ذرا تھوڑی سی وضاحت ہے بار اگر آپ نے تو یہ کہا کیا کہ خلاف جائز ہے کہ کوئی بھی اذان دے دے اور کوئی بھی تقبیر کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن احناف کا جو متفقہ فیصلہ ہے اور جو مفتاب ہی فول ہے وہ یہ ہے کہ چاہیے تو یہ کہ جو شخص آزام دے وہی شخص کیا کرے تکبیر کہے اور اگر کوئی شخص دوسرا تکبیر کہے تو وہ مؤذن کی اجازت سے کہے تو یہ درست ہے بلا کراہت یا تو مؤزن ہی تکبیر کہے یا کوئی دوسرا شخص تکبیر کہے لیکن مؤزن کی اجازت کے ساتھ تو ان دونوں میں کوئی کراہت نہیں ہے چاہے مؤزن دے دے یا کوئی اور لیکن اجازت کے ساتھ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص بغیر ملزم کی اجازت کے تقبیر کے ہے تو یہ جائز تو ضرور ہے لیکن مقروف ہے یہ ہے مختلف اور اہل یہاں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ ہوگا یا تو ملزم ہی تقبیر کے ہے یا دوسرا کوئی کہہ رہا ہے تو وہ ملزم کی اجازت سے کہے ان دونوں میں کوئی کراہٹ نہیں ہے دوسرا شخص کہے تو کہ اس میں کوئی کراہٹ نہیں ہے جبکہ وہ اجازت سے کر رہا ہے لے جی جی تقبیر تقبیر اگر کوئی دوسرا شخص بغیر معذر کی دیتا ہے تو اب یہ کیا ہے مکرو ہے لیکن جائز ہے پھر بھی اس میں وہ اتنی تفصیل سمجھ جانے کے بعد اب آ جائیں اس طرف کہ جس کو امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا بخوروں سے تعبیر کیا ہے وہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ازبری وغیرہ ان حضرات کی ایک ایک ہے کہ ایک صحابی ہیں زیاد ابن حارث سجائی وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ جب صبح ہو گئی تو آپ نے مجھے کہا کہ اذان دو تو میں نے اذان دی حارث صدائی کہتے ہیں تو جب میں نے اذان دے دی تو پھر اس کے بعد جب وہ جماعت کا وقت ہوا جماعت ہونے لگی تو نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوئے تو حضرت بلال آئے تو حضرت بلال نے عقامت کہنی شروع کر دی جبکہ کہ اذان میں نے دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ کے بھائی حارث صدائی نے کیا کی ہے اذان دی ہے اور ساتھ میں فرمایا کہ اقامت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حضرت بلال کو منع نہ فرماتے حضرت بلال کو منع نہ فرماتے آپ اگر ایسی بات ہوگی اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ لائے ہیں کہ جس میں جی آپ صدای تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے دی تو آپ نے کو کہنے سے دیا اور کہا کہ جو الزام کی ہے وہی کو تعبیر کی ہے اور یہ رائے ہے مام شاہی رحمت اللہ علیہ احمد بن حنبل، امام اوزاعی، زبری اور کے محمد رحمت اللہ تو کا آخر سے تعبیر کیا ہے دیگر حضراتذہبہ قومن سے برابوں نے یہ والے حضرات ان کی ترین یہ ہے جو آپ کے سامنے تو وہ خالی ذالی کا زیادہ صدائی اللہ تعالی عن رسول اللہ اللہ کہ حاضرا آپ کے پاس آیا فلما کانا اول صبح امرانی جب صبح ہو دی آپ نے مجھے حکم فرمایا فالتن تو پس میں نے اذان دی تو حکم دیا کیا مطلب یعنی حکم دیا کہ میں اذان دوں میں نے ازان ثم قام کہ جو اذان دے وہی اکامت ابن حیثرحاب رحمۃ اللہ, عن صلی اللہ الى حدیث ما ہیں کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام اوزای اور اور ایک روایت کے مطابق رحمت اللہ علیہ حدیث, حدیث کی طرف گئی کہ نماز کے لیے قامت کے غیر اس شخص کے علاوہ جس نے نماز کے لیے اذان کے قوم کی ذالک کا اس معاملے میں مخالفت کی ہے دوسروں نے امام امام سفیان سوری, سوری تو ہے ہی ہے لیکن امام مالک رحمۃ اللہ ایک بار بازار لکھا ہے کہ وہ امام سا احنام کے ساتھ ہیں. فقارو یہ آزاد کہتے ہیں کہ لا فقالو قیم غیر اللہ کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کے لیے قامت کہہ دے غیر اللہ لی وہ شخص ہے جو جس نے کے ان کی نے مالکیہ اور ان حضرات کی جو ذرائع ہیں دو دلیلیں ہیں پہلے پیش کی ہیں اور ایک دلیل میں حدیث سے استدلال کیا ہے اور دوسری دلیل دلیل اقلی ہے یعنی نبر صحابی جو دلیل حدیث والی ہے وہ ہے زید ابن ہی والی حدیث زید ابن آبد ربی یعنی جنہوں نے خواب دیکھا تھا اذان کے حوالے سے والے صحابی ہوگا آپ کو تھوڑا تھوڑا رضی اللہ کا خواب دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ تم ذرا بلال کو سکھاؤ تو یہ کلیمات جب میں نے حضرت بلال کو یہ کلیمات سکھائے تو آپ نے مجھے آپ نے بلال کو کہا کہ وہ آسان ہے اور مجھے یہ کہا کہ وہ چونکہ اس کی آواز تم سے بلند ہے حضرت دلال کی تو اس لیے یعنی کہ یہی ہے کہ وہ بلند آواز بنے تجھ سے، لہٰذا وہ آزام، تو جب حضرت دلال نے آزان دے دی تو کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی ندامت بھی میں نے خواب دیکھا ہے تو میں آزان دیتا کلمات جو مجھے ہی یاد تھے تو میں نے حضرت بلال کو سکھایا بلال نے اذان دی تو تھوڑی سی مجھے اس بات پر نظامت ہو کہتے ہیں یہ ایک دوسری روایت میں آ رہا یہ روایت میں نجامت کا تذکرہ بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کا مجھے کہا پہلی روایت میں تو بالکل کوئی تذکرہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ عبد کہ میں حضرت بلال نے اذان دی اور جب حضرت بلال نے اذان دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد کو حکم دیا تو حضرت اللہ نے کیا کہا اقامت کے تو آزان رب دلال نے دی ہے اور دامت ہوئی صلی اللہ علیہ کون سے کام کر رہا ہے آپ سوال یہ ہے کہ وہ ہے اس ہے یہ دوسرے حالات کرتے ہیں آپ کا احمد کہ اگر کسی کے لیے کسی دوسرے کے لیے اقامت کہنا جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ربیع کو حکم نہ دے دے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا عبد کو باوجود اس کے اذان حض بلال نے دیکھی یہ بتلا رہا ہے کہ اقامت کسی دوسرے کے لیے کہنے کی گنجائش ہے اور اجازت ہے اور دوسرا اقامت کہہ سکتا ہے ہاں افضل اور بہتر یہی ہم بھی ہی کہتے ہیں کہ مؤثر ہی اقامت تا ہم اگر کوئی دوسرا اقدامت کہہ دیتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے ایک بار ایک دلیل. دوسری دلیل ہے عقل دلیل عقلی بلکہ دو حدیثیں ہیں ایک کی ہی دلیل بنتی ہے اور ایک کی روایت ہے دوسری ہے دلیل دلیل عقلی وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ دو دونوں حدیثیں متحرز ہوگی ایک نے ہم جلال کو روک دیا کہ بھائی نہ کرو تم احامت نہ کہو بلکہ تمہارے بھائی نے ادان دیے تو وہی اقامت ہے دوسری روایت میں خود آپ حکم دے رہے ہیں حضرت عبداللہ تم اقامت کہو جب کہ مولزن حضرت بلال تھے تو دونوں جب حدیثوں میں تعارض ہو گیا تو ہم اب تلاش کریں گے کہ عقل کے ذریعے سے تاکہ ہم دونوں پولوں میں سے کسی ایک صحیح پول کا اخراج کریں اور ایک پول کو ہم کیا کریں اختیار کریں اس کے حوالے سے ممتا ہاغی رحم اللہ نے جو نظر ذکر کی ہے جو دلیل اپنی ذکر کی ہے وہ یہ کہ نماز کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس سے پہلے لازم ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ان کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ان اسباب میں سے دو سو یعنی اذان اور اقامت بھی ہیں اذان اور اقامت بھی ہیں ان اسباب میں سے کہ ان اسباب کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی اسی طریقے سے ایک نماز ہے جمعہ کی اسی طریقے سے ایک نماز ہے کس کی جمعہ کی نماز اور جمعہ کی نماز کی شرائط میں سے ہے خطبہ کا ہونا جس نماز جمعہ میں خطبہ نہ ہو وہ جمعہ ہی نہیں ہے تو نماز جمعہ کے لیے خطبہ بھی ایک ضروری ہے اس سے پہلے جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ کا ہونا کیا ہے لازم اور ضروری ہے جب خطبہ سے پہلے ضروری ہے جب نماز جمعہ سے پہلے کیا ہے خطبہ ضروری ہے تبھی جمعہ درست ہو سکتا ہے اس کے بغیر درست نہیں ہے اب ایک نظر ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ جمعہ جو ہے وہ بغیر خطبہ کے ہوتا نہیں ہے اور عام خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے بغیر جمعہ کے تو گویا کے نماز جمعہ میں اور خطبہ میں اقتصاد ہے دونوں میں کیا ہے ایک گناہ کا اقتصاد ہے ٹھیک ہے کیونکہ جمعہ کی نماز کیا ہوتی ہے متصل ہوتی ہے خطبے کے ساتھ اب ہم نے یہ سوچا یا یہ خیال کیا نتیجے کے طور پر کہ جب جمعہ بغیر خطبے کے جائز نہیں تو اب ضروری ہونا چاہیے کہ کیا وہ بلکہ اس سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں جو دو احتمال ذکر کیے ہیں اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ دو احتمال ذکر کیے ہیں یہاں پر امام صحابی اللہ علیہ سب سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اذان کو دو لوگ دے سکتے ہیں ایک اذان کو دو لوگ دے سکتے ہیں یعنی آدھی اذان کوئی ایک شخص کہے اور دوسری آدھی اذان کوئی دوسرا شخص کہے کیا ایسا ہو سکتا ہے تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ بھائی ایک آزان کو دو لوگ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے کہ اس میں تو اتفاق ہے اب دیکھیں گے کہ کیا اقامت ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر کیا ہے اقامت کہ کیا آزان اور اقامت بھی ایسے ہی ہیں کہ ضروری ہے کہ ان دونوں کو بھی ایک ہی شخص دے اذان بھی ہی کہ اور احامت بھی کہ کہے کوئی دوسرا نہ کہے یا یہ کہ اذان اور اقامت کا حکم الگ الگ ہے ایک احتمال تو اس میں یہ ہے کہ بھئی جس طرح اذان کا حکم ہے تو اسی طریقے سے اذان اور اقامت دونوں کا ایک ہی حکم ہے جو اذان دے گا وہی اقامت دے گا اقامت کہے گا ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہوں اذان الگ چیز ہو اور اقامت الگ چیز ہو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اتصال نہ ہو جو کوئی چاہے تو اذان لے لے جو کوئی چاہے تو اقامت ٹھیک ہے کہ نہیں اب ہم آج آتے ہیں اس طرف نظر کی طرف کے دو استعمال شوق ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہو اقامت ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں الگ الگ ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے کچھ ایسے اخباب ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی جیسے کہ اقامت بھی ہیں اسی طریقے سے ایک نماز جمعہ کی ہے کہ اس کے شرائط میں سے اسباب میں سے ایک طرح خطبہ بھی ہے کہ خطبہ ہو تو جمعہ ہوگا نہیں تو نہیں اب جب ہم نے دیکھا کہ خطبہ اور جمعہ کے درمیان اتنا ہی سال ہے تو ضروری یہ ہوگا کہ جو شخص جمعہ کا خطبہ کہے وہی کیا, ہو؟ کیا ہونا چاہیے امام ہونا چاہیے یا جو, جو امام ہو تو ضروری ہے کہ خطیب بھی وہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں جو امام ہو نماز جمعہ کا ضروری یہ ہو کہ خدیب بھی وہی ہونا چاہیے عقل کا تقاضہ یہی ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں خطبہ بھی اور جمعہ بھی خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا جمعہ بغیر خطبے کے نہیں پایا جاتا جب دونوں میں اتنا اتصال ہے تو ضروری ہے کہ دونوں ایک ہی شخص قائم کرے خطبہ بھی اور جمعہ کی نماز بھی خالان کے صورت حال یہ ہے کب ہم رات یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے کہ خطیب کوئی اور ہو امام کوئی اور ہو خطیب کوئی اور ہو اور امام کوئی اور ہو خطبہ کوئی اور پڑھے اور امام کوئی دوسرا قرضہ یہ کیا ہے جائز ہے اللہ کے عقل کا تقاضا کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا خطیب اور امام کا ایک ہی ہونا چاہیے تھا الگ الگ نہیں ہونے چاہیے تھے حالانکہ سب کہتے ہیں کہ بھائی جائز ہے کہ خطبہ کوئی اور دے دے اور امام کوئی اور وہ امامت کوئی اور کروا دے اسی طریقے سے اب ہم اقامت کو دیکھتے ہیں اگرچہ بہتر یہی ہے کہ خطبہ جو پڑھے وہی امامت کروائے اب ہم دیکھتے ہیں اقامت کو کہ اقامت تو خطبے سے بھی زیادہ اتصال رکھتی ہے کس کے ساتھ نماز کے ساتھ کہ خطبے کے بعد اقامت ہوتی ہے ظاہر ہے پھر نماز ہوتی ہے تو اب جب امام اقامت کا احتساب کس کے ساتھ نماز کے ساتھ زیادہ ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہونا چاہیے کہ اقامت کون کے امام کے ہے اقامت کتنا کہنی چاہیے امام کو کہنی چاہیے کہ چونکہ اقامت کا احتساب زیادہ کس کے ساتھ ہے نماز کے ساتھ زیادہ ہے خطبے سے بھی زیادہ لہذا امام کو چاہیے کہ وہ کیا کرے اقامت کے حالانکہ سب کا اتفاق ہے کہ امام کے علاوہ کے لیے کامت جائز امام کے علاوہ کے لیے کیا ہے اقامت جائز حالانکہ جو پہلا درجہ تھا امام کا اس کے بارے میں جب سب متفق ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ غیر کیا کر سکتا ہے اقامت کہہ سکتا ہے تو مہزم تو بہت دور کا درجہ ہے تو معزن کے علاوہ تو کسی اور کے لیے اقامت کہنا بطرقۂ اولا جائز ہونی چاہیے آئی بات سمجھ جی اقامت کا اقتصاد نماز کے ساتھ زیادہ ہے حکم کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اقامت بھی کون کہتا امام ہی اقامت کہتا اور پھر اس کے بعد وہی امامت بھی کرتا حالانکہ سب کہتے ہیں کہ بھائی امام کے علاوہ کسی اور کے لیے اقامت کیا ہے جائز ہے اور غیرتی بات ہے عام طور پر یہی ہے مطلب یہ ہے کہ امام کے علاوہ ہی اقامت کہتے ہیں اگر کہہ دے امام تو جائز ہے لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کل تو یہ تقاضہ کرتی ہے لیکن سب کچھ کفیس ہیں اس بات پر کہ بھائی اقامت امام کے علاوہ کے لیے کیا ہے جائز جب اقامت جو کہ نماز کے زیادہ متصل ہے امام کے علاوہ کے لیے جائز ہے تو معذن کا درجہ تو امام کے بعد آتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو پھر معذن کے علاوہ والے کے لیے کیا ہونی چاہیے اقامت جائز ہونی چاہیے یہ ہے اپنی ذریعے دیکھیں ذرا ہم صرف اب ترجمہ کر لیتے ہیں بلکہ اس کا ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے لہذا شوافے اور دیگر حضرات کی دلیل آپ کے سامنے آ چکی ہے بما ترجمہ کے احنا اور دیگر حضرات کی تفصیل مذہب کی مکمل تفصیل دو دلیل حدیث بھی اور دوسری اخلی دلیل بھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے صرف ترجمہ باقی ہے اور میں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اگر آپ کی اگلی کلاس نہیں ہے تو آپ بتا دیں یا پانچ منٹ دے سکتے ہم سب سے آج جمعہ ہے اور کل پرسو آپ کی چھٹی ہے تو